و علی الی کا و صحابہ کا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے مجھ پر درود کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محبت مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج چودہ سو چونتیس سی نے ہجری ماہ رمضان المبارک کی ہمیں ستائیسویں شب نصیب ہوئی ہے رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فر اس رات یعنی اس شب کی برکتوں سے ہمیں مالہ مال فرمائے انشاءاللہ اللہ آج کے مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے سلسلے میں ستائیس شب کے بارے میں کچھ ارض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم آج کی اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے اگرچہ بزرگان دین رحیم محمد اللہ المبین کا شب قدر کی تعین میں اختلاف ہے یعنی کہ کون سی را شب قدر تاہم ایک بھاری اکثریت جو ہے اس کی یہی رائے ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان مبارک کی ستائیسی شب کو ہی ہوتی ہے اور اس میں بڑے زبردست اقوال بھی ملتے ہیں چنانچہ چاہتے تھے سعیدنا ابئی بن قاب رضی اللہ تعالی عن ہو ستائیس شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے تھے اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ الاکرم علی بھی اسی کے قائل ہیں حضرت سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بھی یہی فرماتے ہیں حضرت سیدہ شیخ شاہ عبد العزیز محدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے کہ شب قدر رمضان شریف کی ستائیسویں رات ہی کو ہوتی ہے اب اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے دو دلائل بھی ارشاد فرمائے نمبر ایک للت القدر کا لفظ نو شروع پر مشتمل ہے اور یہ کلیمہ سوریہ قدر میں تین مرتبہ استعمال کیا گیا اس طرح تین کو نو سے ضرب دیتے ہیں تو ستائیس آتا ہے نتیجہ ستائیس نکلتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر ستائیس کو ہوتی ہے یہ ایک ان کی طرف سے مدنی پھول ہے دوسری توجی پیش کرتے ہیں کہ اس سور مبارکہ میں تیس کلمات یعنی تیس الفاظ ہیں ستائیس کلیمہ ہیا ہے جس کا مرکز لئی القدر ہے ستائیسواں کلیما گویا اللہ تعالی کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ رمضان مبارکی ستائیسویں کو شب قدر ہوتی ہے البتہ یہ بڑی بابرکت اور عظمت والی رات ہے اور اس رات کے بے شمار برکتیں ہیں اس میں بے شمار عبادتوں کئی عبادتوں کو اس میں بیان کیا جاتا ہے امیر البومنین مولا علی کرم اللہ و تعالی وجل کریم فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سور قدر سات بار پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل تین بار پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے یہ ایک تو اس پہ فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کو پڑھنا سات بار تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں پھر سال بھر کا یہ ہے جیسے کہ پورا سال جیسے عموماً ہمیں باون ہفتے نصیب ہوتے ہیں تو جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل تین بار جو اس سور مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیا لکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر عطا فرمائے کہ تمام سال ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے عاشقہ نے رمضان کو عاشقہ نے شب قدر کو کہ یہ رات نصیب ہو اور اس رات میں کثرت کے ساتھ یہ عبادت کریں البتہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مختت المدینہ کی مطبوع نے سنت تو مل سنت کی مائنات تصنیف ہے اس میں آپ ل لائل فضان للت القدر کا بیان دیکھ لیں یہ آپ کو داود اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی تو للت القدر کا بیان وہاں دیکھ لیں ان اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ بھی شب قدر کے حوالے سے بے شمار و البارکات اس میں لکھے گئے ہیں مثال کے طور پر میں ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں کہ روایت میں جو شخص قدر میں شب قدر میں اخلاص اخلاص نیت سے نوافل پڑے گا اس کے اگلے پچھلے گنا معاف ہو جائیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری دس دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے ان میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے تو یہ بھی ہمیں ان بابرکت راتوں کی ایک عمل پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح ان گھریوں کو گزارا کرتے تھے تو آج ہمیں الحمدللہ للہ بھی شب ملی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائی اس کو ہرگز ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اس قدر والی رات کی اللہ کی رحمت سے ہم قدر کریں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس جو شب قدر ہے اس کا بیان قرآن مجید میں سور قدر میں موجود ہے اس کے پڑھنے کی فضیلت تو آپ نے سنی لی اب آئیے سور قدر میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے تیسواں پارہ سورت نمبر نائنٹی سیون ہے اور یہ سورہ مبارکہ جو رب کریم نے عطا فرمائی ہے یہ مدنیہ ہے اور بقول مکیہ ہے اس میں ایک رکو پانچ آیتیں تیس کلمے اور ایک سو بارہ شروف ہیں بسم اللہ رحمانحم اناحفی لئی لطی القدر ترجمہ کنزول ایمان بے شک ہم نے اسے یعنی بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا یعنی قرآن مجید کو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بار کی شب قدر میں اتارا ان شب قدر با برکت والی رات ہے اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشت ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر معمور کیا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں اور یہ بھی بنکول ہے کہ چونکہ اس شب میں اعمال سالے مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں حدیث پاک میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گنا بخش دیتا ہے اتنی پیاری فضیلت ہے آدمی کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت استغفار کرے رات عبادت میں گزارے سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور روایت کفیرت ثابت ہے کہ اور رمضان و مبارک کے آخری اشرے میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی تاک راتوں میں سے کسی رات میں اور ستائیسویں شب کے حوالے سے تو میں کچھ دیر پہلے آپ کو عرض کر چکا اور امامی اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ ستائیسویں والی پر ہی آپ کا بتایا جاتا ہے نا کہ آپ بھی اسی کے قائل تھے اس رات کے فضائل عظیمہ اگلی مطلب اس رات کے فضائل عظیمہ کے لیے ہم آگے سنتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ماں ادور کا ماں لئی القدر اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر خود خودی جواب ارشاد ہوتا ہے لئی لت القدری خیر من الف شاہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور آج کی رات شب قدر کے حوالے سے جو بزرگوں کے اقبال اور ارشادات ملتے ہیں وہ ہم بیان کر چکے تو جو شب قدر سے خالی ہوں یعنی جن راتوں میں شب قدر نہیں ہے اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے کتنی عمدہ یہ رات ہمیں نصیب کی گئی ہے کہ اس کے متعلق فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امو میں گزشتہ یعنی پچھلی جو امتیں تھی کہ ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی وہ یہ آیت نازل کی کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حد کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے ہزار ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو پھر شاد فرمایا تنزل المل روحیز من کل امر سلام ان فجر ترجمہ کنزول ایمان اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں زمین کی طرف اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا استغفار بھی کرتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے یہ جو فرشتے اترتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح و چمکنے تک یعنی بلاؤں اور آفتوں سے تو یہ جو شب قدر کے متعلق جو چند مدنی پھول میں نے کنز ایمان شریف یہ میرے ہاتھ میں قنز المان شریف یہ بھی دعوت اسلامی کے مقتط المدینہ ہی کا متبوعہ ہے یہ قرآن شریف اسے بھی مقتط المدینہ سے آپ ہدیتن حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ترجمہ کنز الایمان اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ قرآن شریف ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ ہر کتاب کی اس طرح یہ جو مطلب تشہیر کی جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے یقین جانیے یعنی اس میں ہمارا ذاتی کوئی نفع نہیں ہوتا مقتط المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے اس کا نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کا اپنا ہے یعنی کسی کا ذاتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی اس کی تفسیر میں دیکھا تھا کہ یہ رات چھپائی گئی ہے یعنی ڈکلیئر کنفرم نہیں ہے کہ یہ رات ستائیسویں ہی کو ہے پچیسویں ہی کو ہے یا تیئیسویں ہی کو ہے یہ کنفرم نہیں ہے اس میں بھی کے لیے بڑے مطلب کے بھلے کی بات کی گئی ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے بہت فائدہ ہے کس طرح ایک تو یہ کہ ایک ہی رات پر اکتفا نہ ہو کہ یہ رات تبدیل ہوتی ہے ستائیسویں کو بھی ہو سکتی ہے انتیسویں جو اب آئے گی اس میں بھی ہو سکتی ہے اگر کہ آج کی رات پر زبردست اقوال ملتے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے اور مگر اس میں یہ ایک بھلا ہے نا فائدہ ہے کہ اس رات کو اس طرح تقسیم یعنی ہمیں بتایا گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کہ ہو سکتا ہے یہ راشب قدر ہو یہ راش شب قدر ہو اگر ایک ہی بتا دی گئی تو پھر وہ جو بکیہ جو چار راتوں میں یا چند راتوں میں جو کوشش کی جاتی ہیں عموماً وہ کوششیں نہ کریں پھر نیک لوگ پارسل لوگ عبادت کرنے والے لوگ یہ تو چلے وہ جو شب قدر کو پائیں گے اگر متعین بھی ہو جائے پائیں گے تو اس میں تو یہ اپنی پوری کوشش کر دیں گے مگر غافل جب اس کو کنفرم ہے کہ یہ رات شب قدر ہی ہے تو جہاں اس رات میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اگر اس رات کی قدر نہ کرے جانتا ہے کہ یہ شب قدر ہے اور پھر بھی گنا کرے تو مجھے بتائیے کہ اس کی گرست بھی کتنی سخت ہونے کا اندیشہ ہے تو اس رات کا چھپا کے رکھنا یہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے برکت ہی برکت ہے فائدہ ہی فائدہ ہے آج کی رات گفرت میں گوانے کی رات نہیں ہے سست سستی کے ساتھ گزارنے کی رات نہیں اس رات میں رب کو راضی کریں رب کے حضور گر گرا کر دعا مانگیں گر گرا کر معافی طلب کریں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے بڑی رحمت والا رب ہے جب اس کا بندہ اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بھیگ طلب کرتا ہے خلوص کے ساتھ توبہ کرتا ہے خلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے توبہ ہو اخلاص کے ساتھ اور توبہ ہو اپنے شرائط کے ساتھ اپنے ارکان کے ساتھ جس کے عراقین ہیں اس کو بجا لائے جی ہاں توبہ کے بھی عراقین ہیں یعنی توبہ کی قبولیت کے لیے کم از کم چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر ایک ندامتوں توبۃ ندامت یہ توبہ ہے ندامت ہو پھر آئندہ وہ گنا نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ جس گنا سے ہم توبہ کر رہے ہیں ایک شخص توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ آج تک میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں میں ان تمام قضا نمازوں کے گناہ سے توبہ کرتا ہوں تو میری توبہ قبول فرما لے ٹھیک ہے یہ نمازیں جو قضا ہوئی گناہ تو ہوا نا اب یہ نمازیں آئندہ میں قضا نہیں کروں گا اس کا پکا ارادہ دل میں ہو نمبر ایک پھر دوسرا یہ کہ پھر اس کی تلافی بھی ہے تلافی کیا ہے کہ جو نمازیں قزا کی ہیں وہ نمازیں ادا کرنی پڑیں گی آپ کسی کے پیسے کھا گئے مغفرت کی رات ہے بخشش کی رات ہے اور احساس ہوا کہ یار وہ کھا گئے یار بہت پیسے کھا گئے لوگوں کے چلو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے معافی مانگنی چاہیے مگر حقوق کا جو معاملہ ہے اس کے بھی کچھ اصول ہماری شریعت نے بیان کیے ہے کہ جس کا مال کھایا اس کو مال بھی تو لوٹانا ہے لوٹانا ہے نا اب اس کو لوٹانے کی بھی نیت رکھے تو ہات ہے تو ہاتھوں ہاتھ لوٹائیں جلد لوٹا دیں تو بل فل نہیں ہے تو اب نیت کریں گے میں لوٹاتا جاؤں گا اور جہاں جہاں جس جس کو انفارم کرنے کی شرعن ان حاجت ہے شرعن ضرورت ہے اس کو بھی پھر پورا کرنا پڑے گا اس کو بھی بجا لانا پڑے گا اس کے لیے پھر شرع رہنمائی بھی آپ کو لینی پڑے گی کہ کیا کروں کیا نہیں کروں جو رشوتیں لیتے ہیں اگر وہ آج مدنی چینل پر ہیں توبہ کر لیجئے درست نہیں ہے آج کی رات تو, تو اللہ تعالی رسک کا اللہ رزق دینے والا ہے اللہ مال دینے والا ہے اللہ کاروبار میں غصہ تو برکت دینے والا ہے یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے رشوت کو ہی اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا آپ کہتے تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا آپ کا گزارا نہیں ہوتا مجھے بتائیے کہ ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کا کم تنکھاں میں گزارا ہو رہا ہے آپ کہیں گے جناب ان کی بھی کوئی زندگی ہے اگر وہ جائز اور حلال طریقے سے گزارتے تو یقین مانی انہیں کی زندگی ہے آپ کی آپ کی مطلب رشوت خور کی کیا زندگی ہے رشوتخور کی تو کوئی زندگی نہیں ہے لوگ رشوت دینے والے سے نفرت کرتے ہیں آپ کو کوئی نہیں کہے گا آپ کے منہ پر آ کر آپ کو آپ کا یہ بھائی ارض کر رہا ہے نا آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں یہ تو مانتے نا میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں کہیں یہ رشوت کے گناہ جہنم کی آگ میں نہ چل رہا تھا سود کھانے والے کی میں ہمدردی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے اور مجھ گار کی مفرت کرتے اس کو چھوڑ دے اس رشوت کو بس توبہ کر لے اور جو اس کے شریف سے پورے کریں تو اب کیا کر رہا ہے میرے رشوت تو لے لی ہے رشوت سب کچھ بنا لے دنیا مومین کے لیے قید کھانا ہے کافر کے لیے جنت ہے اگر یہاں پر کچھ تکلیف ہو بھی جاتی ہے تو جنت پر نظر رکھیں صبر کریں اللہ جس کے لیے چاہے رشتہ میں کچھ ہادی اور برکت ہے اس عطا فرما دے اب اللہ کی رشوت پر اس کی عطا پر بھروسہ تو کریں یہ کیا بات ہوئی کہ رشوت دوں گا یعنی رب کی نافرمانی کروں گا حرام کام کروں گا تبھی میرا گزارا ہوگا تم نے رشوت پر بھروسہ کیا تم نے اللہ کی رحمت تو بھروسہ نہیں کیا وہ تو رحیم میں ہمت تو کی اس سوت کا کاروبار کرنے والوں اور دیگر ناجائز کاروبار کر کے یا ناجائز ذریعوں سے آمدنی حاصل کرنے والوں جنہوں نے لوگوں کو ستایا ہے تکلیفیں دی بدے کھائے چوریاں کی ہیں ڈکیتیاں نہیں ہیں لوٹے پرس لوٹے ہیں عورتوں کے زیورات نوچ کے بھاگے ہوا موٹر سائیکلیں لوٹی ہیں کاریں لوٹی ہیں کیا کچھ نہیں کیا ختم و غارت گری کی دہشت خواب یہ فلمیں دیکھ رہے والوں اے گانے باجے سننے والوں اے مدری گایاں کرنے والوں اے ماں باپ کو ستانے والوں جھوٹ بولنے والوں اے گیبت اور حسد میں مبتلا میرے مدری چینل کے ناظرین باب رحمت کھلا آج کی رات ہے اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے اس کی رحمت پکارتی ہے ایک و بخشش کا تعلیم اسے بخش دیا جائے ایک مغفرت کا تعلیم اس کی مغفرت کر دی جائے لب یا ربی لب ہم حاضر ہیں ماتا ہے میری رشوت میرے گھر پر حاوی ہے پورا خیم کریم سچے دل سے خلوص دل سے اس کے حضور حاضر ہو آئیہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو شرم ندامت افسوس قسمت آنکھ سے آنسو بہتا ہو دعا کے دوران آنکھ سے آنسو کا بہ جانا یہ بھی قبولیت کی ایک دلیل ہے قبولیت کی ایک علامت ہے رو آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہے اور اس کو راضی کرے اس رحمت کو پکارے ہم نہیں جانتے کہ آئندہ سال ہمیں یہ سپتائی شب نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آج ہمیں یہ رات نصیب ہوئی ہو چکی ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں ہو چکی ہے ہمیں آئندہ سال کا نہیں جب گزر جائیں گے ماہ جارہ اس کی آمد کا پھر شو کیا میری زندگی کا بھروسہ البتا البتہ <واحد> اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ رمضان جس کی ستائیس شب آ چکی پر اب چند گھریوں کا چند دنوں کا چند راتوں کا یہ مہمان ہے ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا شمار بخشے ہوئے بندوں میں شامل ہوا یا نہیں ہوا اور اس کی رخصت سے پہلے ہمیں آج کی اس بابرکت رات کو پانی کی شاید بھی نصیب ہو گئی ہے کیا کوئی عقل مند ہوگا جو اس رات کو گفرت میں گمائے گا گراؤں میں گزارے گا خوش گپیوں میں اور دوستوں کے ساتھ تفریح میں خریداری میں اور بازاروں میں گزارے گا نان نا اے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے امبتوں شکا نے رسول میرے آکا صلی اللہ تعالی نے پچھلی امت کے ایک فرد کی عبادت کا حال جب ملازہ فرمایا تو گمزدہ ہو گئے کہ میری امت آکا کے صدقے میں ہمیں یہ رات شب قدر نصیب ہوئی ہے ذہ قسمت آج شب قدر ہی ہو شب قدر نصیب ہوئی ہزار مہینوں سے بہتر اس رات کو غفلت میں گزاریں گے نا نا بالکل نہیں بالکل نہیں قرآن کی تلاوت کریں گے ہندوزوں نے قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کریں گے استقفار کریں گے ذکر و اسکار کریں گے اپنے رب کو رو رو کر راضی کریں گے رونا بھی تو وہی عطا کرے گا نا گنا کا ازالہ آنسو آن سے کچھ تو ہو جاتا میرے گناہوں کا ازالہ آنسو سے کچھ تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت ندامت کرو گا افسوس کا رونا شرمندگی کا رونا آدمی خود کو گندا فیل کرے کتنا گندا ہے تیرے رب نے تجھ پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں تجھے تا کی تجھے آخ دی مگر تھی اس آگ سے اسی رب کی نا کی اپنی نفس کو ڈانٹے پھر رب نے تجھے سننے والے کان دیے مگر اسی سے تھی اس کی نافرمانی کی نسل رب نے تجھے عقل دی سوچ دی سمجھ دی اور تو نے اس نعمت کو بھی اس کی نافرمانی میں استعمال کیا پھر رب نے تجھے سہد تندرستی عطا کی ہاتھ پاؤں جیسی نعمت عطا کی بولے جیسی زبان والی نعمت عطا کی تو نے اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا نفس یہ کیا ظلم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے مجھے نہ تو وہاں پہ اتنا بوجھ بھاری وہاں با اتنا گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا کیسے یہ بندہ یہ اپنے رب کے حضور اپنی نفس کو ڈانٹے ارے طرح سے جرم کرے وہ صحیح ہے قریب ہے اس کی بارگاہ بڑی رحمت والی بارگاہ ہے دنیا میں جب کوئی اقبال جرم کرتا ہے نا اس کو سزا سنا دی جاتی ہے مگر میرے رب کی رحمت پر قربان کہ جب اس کی بارگاہ میں اقبال جرم کیا جائے تو معافی عطے ہو جاتی ہے بخش کی بھیک نصیب ہو جاتی ہے یہ سوچنا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ایسی کیا گلتی ہو گئی ایسا کیا گنا ہو گیا اور گلتی اگر ہم سے بھی نہیں ہوئی تو پھر گلتیاں ہوئی کس سے گناہ اگر ہم سے بھی نہیں ہوئے تو گنا پھر ہوئے کس سے رمضان جس طرح غفلت نے گزارا جس طرح سستیاں ہوئی ابھی بھی جو ہماری کیفیتیں عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا اسیا اس میں بدمست ہم یا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم یا الہی کرم یا مل سنت کے رکت بھرے سوز بھرے کلام تو وسائل بخشش میں اس کو لے اور اس کو بھی پھرے اس سے بھی بڑا ذوق بڑا شوق پیدا ہوگا اللہ تعالی ہمیں آج کی سرات خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان شب قدر کا اجتماع بھی ہوتا ہے سطح کے شب کا اجتماع ہوتا ہے زہ قسمت کے شب قدر بھی ہو اور آج ختم ختم شریف بھی ہوتا ہے قرآن پاک بھی ختم ہوتا ہے تراوی میں اور اس کی آخری چار رقطیں تراوی کی مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جاتی ہیں مدنی چینل پر اس کی آخری چار رقطیں براہ راست نشر کی جاتی ہیں اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ بڑا رکت بھرا ماحول ہوتا ہے قرآن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ ہے آپ کو بھی ستائیسویں کے بعد جس طرح مسجد کی ویرانیاں کا ایک منظر ہوتا ہے تراوی سے جس طرح لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں پرنے والے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں بڑا عجیب حال ہے تو یوں عاشقانِ رمضان بری رکعت بھرے انداز میں تراوی کے آخری رکعتیں پر رہے ہوتے ہیں ختمِ قرآن پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں پھر بعض اوقات کچھ منظر سا بن جاتا ہے تو الوداع بھی ہو جاتی ہے البتہ تلاوت تراوی کے بعد تلاوت نعت منا جات پھر ان شاء اللہ ستو تو بھرا بیان اور ممکن ہے کہ امیل سندر سے کچھ مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہو جائے سوال جواب آپ بھی ریکارڈ کروا دیجیے گا کوئی اتنا اہم ترین سوال ہوگا تو وہ بھی چلا دیں گے پھر ان شاء اللہ تبارک و تعالی وکر ہوگا اور امبل سنت اپنے مخصوص انداز میں الوداع بھی پڑھتے ہیں اور الوداع ماہ رمضان کا بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے اس کے بعد امبل سنت رکت انگیز دعا بھی کرتے ہیں اور آشکا رمضان آشی رسول پھوٹ پھوٹ کر ہیں بڑا پیارا منظر ہوتا ہے آپ نے مدھیہ چہرے پر اس کچھ جھلکیاں دیکھی بھی ہوں گی اور اس دعا اور سلاۃ و سلام کے بعد الحمدللہ للہ و تصویح با جماعت ادا کی جاتی ہے فیطان مدینہ میں اور پھر سہلی وغیرہ جو معمول ہوتا ہے تو یہ رات عبادت میں گزارنی ہے اس رات کی مزید برکتیں پانے کے لیے فیضان مدینہ کا رخ کیجیے مدنی چینل پر رہیے کہیں مت جائیے یہ رات گناہ کرنے کی نہیں ہے مدنی جاہی کرنے کی نہیں ہے کوئی بھی کوئی رات کوئی لمحہ بھی گناہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا میں تو یہ صحیح سمجھا رہا ہوں کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی ایسی چیز نہ گھر میں ہو نہ کہیں بھی نہیں ہو نہ کان کی طرف آئے نہ آنکھ کی طرف آئے جس سے بے پردہ اوڑھتے نظر آئے موسیقی ہو اللہ کرے کہ اس, اس رات اس کی رضا کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ روک کر رو کر اخلاق کے ساتھ رو کر اس کو راضی کرنے کی توفق نصیب ہو جائے آئیے میرے لئے سنت کی طرف چلتے ہیں امیر سنت فارغ ہو چکے ہیں کچھ تحائف دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے علی الحبیب صلی اللہ کو میں پیچھے آپ کو دیا نہ آپ کو کسی کسی بتا کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ سلا تو وسلام یا رسول اللہ ولا علی و صحاب قیا حبیب اللہ الحمد للہ ہلحی تو احمان فکان وجا نام مسلم من اطوانی وسط من فقانی اللہ ہارقلانام سی ہو الحمد للہ ہلدی ہوا اشبنا و اروانہ ان وافضل الحمد للہ الذي اترمنی هذا زنی من غير حال مني ولا قوه صلاه والسلام عليك يا نبي الله صلاه والسلام عليك يا نور الله صلاه الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هم الله أحد الله صمد لم جلد ولم جولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف لحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربا هذا البيت الذي أطعمهم من جوك من سو حبیر تو سلو حبیب میٹھے میٹھے سائیں بھائیو آج رمضان مبارک کے ستاسویں شب ہے ہو سکتا ہے کہ آج للت القدر بھی ہو سب جہاں جس کو موقع ملے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ شاء اس میں آسانی ہوگی اور جب بھی ایسی بھیڑ ہو بیٹھ, بیٹھ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ نہیں بولا کریں اس سے شور میں اضافہ ہوتا اور کوئی کسی کی عام طور پر سنتا تو یہ نہیں